الحمد لله الله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله وصحبه الصدق أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم مراجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الممين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 وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي خاتم النبي وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين السلام علیکم ہم دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلال و حود اندر ہر شرف اتنے تو محفوظ فرما بالخصوص نفسانی فتنہ تو نجات اتنا فرماوے حق بولنے حق دیتے چلنے اور حق دیتے مرنے دی توفیق عطا قطع جلال پور جٹا شہر دار جلسیام روحانی میرے جنہیں جنہوں دوست نے ملک کے کا اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا جو کامل ہدایت آخرت کامل مغفرت ادا فرماوے دوستان گرامی باوجود آدھ کر دیا حاضر خدمت اللہ تعالی تو اور جو کچھ بیان کرنا ہے اس دا عنوان دسنا مومن ڈرتے ہیں اس موضوع تناب نال کلام اللہ تبارک و تعالی می نو کما کہو اپنے تو ڈرنے دی توفیق پتا فرما یہ موضوعات کیونکہ دکاندار کو جڑا سوا مکیا ہو رکھدہ ہے لے آ ڈرتے ہیں قادے تو ڈردے کی کر کے ڈردے قرآن اور حدیث نال بیان کرنا بلا لحاظ بغیر رعایت بغیر جانبداری تو جانبداری نہیں ہونا لحاظ نہیں ہونا نہ سننے والوں دا نہ جلسہ جلسا دا مقصود اللہ تعالی راضی کرنا ایک اور گل ہے کہ مومن اس گل ضرور راضی ہونا ہے جس گل اللہ رسول راضی ہوا ڈرتے ہیں کس تو ڈرتے ہیں اللہ تعالی دے عذاب تو. دنیا پہنچے یا قبر قبرت اللہ تعالی دے عذاب تو ڈرتے نہیں کی کر کے ڈرتے برائی کر کے یا نیکی کر کے برائی کر کے تے ڈرنا اے تے مومن واسطے فرض ہے ہی قرآن کا بیان ڈرتے میں قرآن حدیث تو پر مشاہدے تو باہر نہیں جانا مشاہدے دیا گلا کرا یا قرآن و حدیث اور پھر میری تقریر آئی نہ ہوتی شیشا ہوتی بعد کہ ویکاں کتھے اپنے پیا سڈے مقررین قصہ خان اور ساڈے گلوکار جنہ نات خان آخر جی یہ کتنے اپنے پائے سانو کتنے جانے اصل قصور حاکم د حکومت اسلام دشمن انسان دشمن نه، وحشی نے جب اسلام کے دشمن نے تو اسلام دی بنیاد یعنی دینی تعلیم دے دشمن نے دین اسلام دینی تعلیم نال قائم کام ہے جس طرح کہ یہودی دا یہ نظام اج دا کفر دا तालीम तक कायम है तालीम सवेरे मुक जाऊ तो खुश है नहीं कह चीजा इस्तेमा... ओ, यानी, इस्तेमाल यानी साइंस मसलुआत इस्तेमाल करने वाले बंद जे उ मार जुतियां मारगे जे वो तालीम न रहे लकर तालीम गुलाम सेन बना लेंगे दीन इस्लाम इस्लामी तालीम सिर तक कायम रहा है حکومت نے سال ہا سال تو پہلے دن تو ہی اسلام دشمن ہونے دی وجہ انہوں نے دینی تعلیم دا خاتمہ کرنا شروع کر دج اتے تک پہنچ ہیں کہ تعلیم جو مکی تو ہر صورت حال وے کہ انیا بکریاں انے چروائے اینیا بکریاں کون عوام سروا کون مقرر پیر تو سان خبر ہونی دی بکریاں بھی اینیا ہوگیاڑے باؤج ہے نہ سرو والوں بگیاڑ دکھنے نہ بکریا دکھنے اس لیے میں آئے خود مقررین اور گلوکار یہ خود بگیاڑ کی چروا بندہ یہ چرواہے ہے بھی نہیں چلو ان چرواہ آتے ہو یہ خود بگیاڑ سور لائی کھڑے نے مخلوق خدا کے خدا خدا بے خوف کرنے کا ایک ایک تے سنی مذہب قتل کر سکتا ہے پر ہاں پوری قوم دی روحانیت نتل کرفی ایک, ایک فکرا لیکن کیونکہ بچارے اگ ویلے نے अदारी जो डुगडुगी लैके खलोता हो सौ बंदा कटा ड्रामा हो रहा झूठ मेरा झूठ एक गल विच नहीं हकीकत सारा ही झूठ कोई चौक बजार घर खाली नहीं जरा चौवी घंटे होते तो ना बैठा होमेडी फ्राड झूठ ड्रामे वेख द इन दिलों आदि बन जाए इन्होंने जो मर्जी नचाई जाए इन्हें तो नचना ही नचना قرآن و حدیث لال میں سابت کرنا ہے کہ مومن نیکی کر کے ڈردی مقرر جہاں گلوکار اتنے ہیں یہ زور رکھے کہ برائی کر کے ڈرن کی لڑ کوئی نہیں اندازہ لگاؤ تو سامد اپنے پہنے برائی ہاں सुनियो डर की लड़ कोई नहीं हजूर भी हजूर साडे जन्नत हजूर साडे सारा कुछ साडा कब्र आका कब्र चावण हजूर आका कब्र चाण के फरमा फरिश्ते हट जाओ छोटे मेरा है लोग मैनू आ डराया رات قبر دی کالی میں سنیا اتنے او آنا جی کملی کالی ہوں اس دا صاف مطلب یہ نہیں آرایا آیا میں ڈریا ہی نہیں کہ تو, تو ہی نہ ڈری مطلب نہیں اور کی مطلب محنت موٹے جے لفظی ہوئی بول کے دستے پہن مطلب ہے کہ میں بھی نہیں ڈرتا تسا بھی نہ ڈریا جو رسول اللہ پہ ڈراؤنڈے نے وہ لوگ نے صاحب پہ نے یہ لوگ جڑے نبی لوگ نے نا اے نبی رسول لوگ ڈرا ہی رہتے کام ہوئیے سانوں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں میں سنیا اتنے انا جملی سالی ایمان دسو جس قوم کے دل اللہ رسول دا خوف عذاب دا نکل جاوے تو دل چر باقی کا کہڑا خوف نہیں हाँ, फिर ये करके होपाही तो डर फणदार का डर डी एस पी का डर फौज दा डर दा, दा, अच्छा अमरीका डर बरतानिया दा डर काफर दा डर दा, ओ इस कौम दे रग रग रचिया खड़ा है इत्थे सामने पुलिस वाले बैठे होवन सह सुख जा पूरी कौम दिहाए Hmm, بس پتہ نہیں کی بن جانا ہے کیوں جو خدا دا خوف جو کدی بیٹھی یہ ہر باندر تو ہر کتے بلے تو ڈرنا جی دے دل چوس مالک دا خوف نا تے پھر کائنات دے وڈے تو وڈے فراؤن چوئے نظر آوے یہ کافر اٹھائے بندے نے کیوں وہ ساری تاریخ تو واقف کہ جا دے مالک دا خوف ہم دا ہے کہ جب یہاں کے دل چالک کا خوف ہوں اے عمر بن خطاب خالد بن ولی صلاح الدین یوبی محمد بن قاسم ہوں جب بنا دل چاد دا خوف نہیں رہن لگا یہ چوہے آتے ہیں یہاں کوئی محمد بن قاسم نہیں بننا اور ہوں بن رہا ہے جڑے عامر چیما صاحب رحمت اللہ علیہ نکل یہ تو تقدیر کھچ لیا نہ قوم تے نہیں بنا رہے قوم تے تھی بچارے برباد کرو سی برباد کرنے جرمن گل لیکن اس بچاو والے او پھر جدو بچاؤ تے آ جائے انہیں کی موسا لے سلام فراؤن کے گارج پالنے جس ملک کی لکھاں کافر ہو کے کفر کا کام دنیا تے کر رہے ہیں اسی ملک کی چو عاشق رسول بنا د رت کمال ہاں اصا تے پورا زور رکھی کو اسا نہیں آ مرچی تیار ہوم ہے وہرت جب جدو پہ آ آوے تو کچ لگیو ہوں قرآن سنو گے حیرت تو احران ہی ہو جاؤ گے یار یہ گلا رہے ہیں یہ لکائیاں کتنے لکائی گئی جان کے سمت تے کھلوتا تے کھلوتا شیعہ تے فرقے تنظیم جماعتیں ادھر الجھا کے صرف دین تو بے خبر رکھنا مقصود ہے میرے ایک بیلی بڑے نے ضلع ریار ماسٹر اکرم صاحب وہ گل گل سوڑی آ کھل گئی انہوں کی انہوں کس سوال کیا یار چیشتی کسی نے چڑتی انہیں آخیا یار میرے کو اس کا بھی جدو فرقے کے خلاف بولو گے تو پھر سیر آیت اپنے آ جان گیا مقرر بولتے ہیں فرقیا خلاف اور چشتی بولتا ہے بولتا ہے یہ بیان ہوں ہے دین, نو اور جدو دین بیان کرتا ہے تو نہیں ویکنا ہے سارے ہے فلانا ہے فلانا ہے آ جانے بڑی دن دی اس گل ہر قرآن حکیم دا بیان کی ہے برائی کر کے ڈرنا یہ مومن دا فرض ہی فرض ہے لیکن اللہ تعالی یہ بیان فرمایا ہے کہ مومن ہے دی مومن جہے لوگ ہیں ان کی شانے کہ وہ نیکیاں کر کے ڈر ڈردین یہ بیان کیڑی کہڑی سورت کہ آیت چڑھ سورت مومنون مومن, مومن, مومن کیونکہ مومن ڈرتے ہے سرفتا اس سورت مومنا دسیا ڈب نے اس سورت دا نام ہی مومنون ہے آپ کے ویس لورت کیڑی مومنون آیت نمبر سپارہ بنتا اٹھارہ اٹھارو سپارہ ارشاد ربانی فرمایا والذین ما آتا وجلت انهم الى ربهم راجعون مومنا دیا سفت اللہ تعالی بیان فرما فرمان فرما, دیئے فرما دیئے والذین فرما ما تو اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ قلوبہم واجلہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں انہم لا رب ہم ہوں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے یہ آیت اسے چمال ہے اس دی تشریح تفصیل محبوب خدا دا فرمان ہے یعنی آیت قرآن دی تفسیر محبوب رحمان حدیث کی کتاب مشکات شریف کے اندر بہوالا تھرم دی اور ابن ماجا باب بکائے والخوف رون دا تے اللہ تعالیٰ تو ڈرن دا پورا ایک باب حدیث دی کتاب اما آئشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارک دی تفسیر محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پوچھ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں یعنی ڈر کے دے کی دینا ہے اس بارے ہوں حدیث نے پہلا عربی الفاظ پھر انہوں کی تشریف اللہ تعالی عنہ قالت سال تو رسول اللہ سدی هم اللذی هم لا کنونا اللہ يقبل منهم ام اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے باہر گاہ رسالت گندر میں سوال کیتا یا رسول اللہ اللہ تعالی جو فرمایا والذین یؤتون ما آتا وقلوبهم واجلا کہ او لوگ جو کچھ دیندے نے ڈر کے دیندے نے اس تو کیڑے لوگ مراد نے کیا شراب پین والے یا اور او لوگ جڑے چوریاں کردے تے ابن ماجہ دے نماجا بہقی شریف دے اندر درور راجل یزنی و یسرکو یشراب خامرا یا رسول اللہ کیا ہو او بندہ وے جڑا زنا جنا ہے چوری ہے شراب پید کی مطلب پانچ سات برائیاں گنیاں اما عائشہ صدیقہ نے گن کے پوچھا یار رسول اللہ کیا جا فرما ڈردیا دل انہاں دے ڈر رہے ہوں اے برائیاں کرنے والے نہیں وہ ڈرے نہیں دے دل گھبرائے ہوندے ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب نے فرمایا اللہ یا بیٹی اے مطلب نہیں سیکھی بیٹی اے اے نہیں بلا کمین ہے یا سو من لیک وہ لوگ نے جڑے روزے رکھنے وی سمو نماز پڑھنے و سبا کون ہے سدک کہ ہو ساریا حضور نے نیکیاں گیڑیا نیا برائیاں روزہ رکھنا کی نماز سدکے ملاد سدکے باہر ہے سدکا تو خیر یارویں شریف ہوں فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں سدکے دے دین نے نمازا پڑھتے ہیں کی مطلب یارویں کرتے ہیں ملاد کرتے ہیں جو نیکی نی کرتے جو فرض ادا کرتے ہیں جو واجب ادا کرتے ہیں جو سنت ادا کرتے ہیں جو مستحب ادا کرتے ہیں ساریا نیکیاں کر کے مڑ اللہ تو ڈرتے نے ہو سکتا قبول نہ کرے جو اشاؤ دی شان دے مطابق کچھ کی کیا کچھ بھی نہیں کیتا سمجھ آ رہی نے توجہ نہ بولو سبحان اللہ یہ ہاں ہابت ہو جانا کہ تصا جھوٹے کے پچھے چل رہا ہے اور کچھ نہیں اتنے اتنے سرو اتنے جما لینا پھر پہ فیصلہ کرو گے میں فلے ناتاں ہو رہی ہیں فلانے جلسے ہو رہا ہے فلانا مقرر ہے جڑا اللہ تعالیٰ دین پہنچا مقرر ہوتا ہے جڑیاں اونٹ پٹانگ مار کے مولانا شاخ ال قرآن ہزاروی اللہ علیہ سنے جی وزیر آباد والے آپ فرمانے ہوں سر مقرر اس لیے ہے جس لئے دو, دو سو کوڑ ایک تکری مارے دو سو کوڑ ایک تکری مارے فرمایا پھر فر انہوں فر دی گل میں سنی واقعی مایا جمایا دیکھے بالکل چٹا بالکل کہ دو سو چھ چار سو کوڑ مارتے ہیں تا مقرر بنتے اور میرے خیال دے جی شاہ خل قرآن ہزار بھی رحمت اللہ ہورمین مقرر بننا ہی اسلے جس سارے کوڑ مارے جو سچ آنا ہی نہیں بیان کرنا ہی نہیں اللہ تعالی دے محبوب نے فرمایا روزے رکھتے ہیں نمازاں پڑھتے ہیں سدکے کرتے ہیں کر پھر ڈرے نے کہ قبول نہ لاؤ تفسیر مدہری شریف دے اندر یہ سایت مبارکہ دے تحت لکھیا ہے یہ کس گل تو ڈر ڈردے کہ ہو سکتا قبول نہ ہوئے جو حدیث ہو جی گیا دوسرا فرمایا ان ڈر دا رکھتے ہیں کہ سڈیا نیکیاں تھوڑیاں تو گنا سوکھے نے تو ادھر اتو نے وزن تو اتر تویا جانے تو ہو سکتا ہے سڈیا نیکیاں ہون گاہ ہو پھر فل کے جانا پٹ جوڑے موڑ کی کریں گے ایک گل ڈرتے رہنے نییا نجات دیاں نہبو ہی نہ ہو جان وزن ہو جدن ہو گنا ود جانکیا گٹ جان سدا ملے دل ہوں ایمان دسو اتے صاف آ گیا کہ مومن نیکی کر کے ڈرتے ہیں انجے میں اس موومنٹ تو صدقے کے جا جا آخر آپ مومن مسلمان ہے برائیاں کر کے دلیر ہوے تو آ کے ڈرنے کی لوڑ کی ساڈے مقرر آئے تو پڑھن گئے یا منتق اللہ ہونے دا ترجمہ بنتا ہے آمان والو اللہ تو ڈرو اور سچوں دیا پڑھ گے تقریر کی ہونی ہے تفسیر کی ہونی ہے तरीर की होनी है सुनिया डरन की लड़ पुनी सुनी मिले देखा गया डर की लड़ पड़ी ना डर कुटी ची पड़ी खड़ा मनुक्ता पुला अल्लाह तो डरो तफसीर की पियों ना डरिया यार अजीब गल नहीं कौम सा मार को भी सदके उठ खलौदा मरे اے پڑھ قرآن تو کٹ کے ہو تشریح کر کے نہ ڈرو آیت پڑھی جانا کلا اللہ تو ڈرو آخی جانا نہ ڈرو سنی ہو لوڑ کی ملا د چاہ گئے جے یار تو کرنا ہے تارا کوئی کرنا ہے ڈرن کی لوڑ ہی کوڈے اس علاقے دا ایک مایا ناج متر شبیر شاہ صاحب آپ جاند بھی ہزار روپئے قوم حضرت رو نلا کے اپنے ایمان ترینیاں چلو میں خود دونا دی ان کیسٹ سنی کیونکہ میرے ایک موضوع لگ رہا ہے آج کل کے مقررین کے کفریات اور غلط بیا نہیں اس سلسلے میں چسٹا منگائی سریکستان چر پاسوں جتو جتو کہ مقرر میں سنیا انہ دیا بھی کیسٹ میں منگائی چ مبارک گئے سنے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں شاہ جی اللہ قبر میں بچوں ہو گے سانپ گے حضرت جواب جاپ کا کہ میں آیا بال جی ہو گے تھوڑی قبریں کوئی سپا ٹھو والے کیتے ہیں کون اگو نعرہ مار ہوں ادا مطلب ہوں کیسان بریلوی سپاں والے کام اصانے برائی لو ہاتھ لایا کبھی اارے جنتی ہوں ہونی مان دسو جدو قوم سنے بھی اصا سپاں ٹوئن والے کام ڈرے گی لفظ اللہ کا تبلا بنایا ہوں قسم خدا بھی کر کے سدھی کے اکبر فاروق کے آزم اسمان غنی مولا علی جیسے پاک اسمجھ کہ اصل نی وہیاں اپنیا برائی دس جی نی ہوتی ہی نیکیا نے پھر وہ نظریہ رکھن کے یار قیامت چھٹ جائیے تو پھر بھی گل نہیں بڑی اس مشکل اسے با حضرت ابو موسا شاہری حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا مکالمہ اسکیا حضرت ابو موسا شہری نے فرمایا اثر رسول کریم رل کے کام کیتے آ بھی جہاد کیے آ بھی نیکیاں کی, نیکیا کی دے گئے فرمایا امید رکھی کھڑے اللہ تعالیٰ سانو اسال جنت دے حضرت عمر فرما نے تیوں اے رکھنا نظریہ ہاں فرمایا میں نظریہ رکھنا کہ میرا سر چائے برابر نہ جنت ملے تو نہ ادرو دوزخ ملے تو میں معافی مل جاوے میں اے سمجھنا کہ جو رسول کریم دام اصل نی جی عمر قیامت والے دن برابر وہ نی چخ چھٹ تو نہ جنت جاوے عمر دا حضرت ابو مسا شریف لگے تو حضرت ابو دے پتر حضرت ابو بردا آپ آب فرماوا ابو بردا آپ آب فرمان لگے حضرت عبداللہ ابن عمر نو کہ عبداللہ ابن عمر تیرا باپ صحیح آ گیا تھی اندر چلا تعالا کا خوف چوکھا سی رب کی مرفت چوکی हम ईमान दसो फारूक के आजम जैसा मर्द वो फरमावे के यार अथा जो कुछ किया रसूले करीम के सामने है यारा जिन्हे जिन्हे एक, एक, एक जंग च शरीक होते जोड़ा जाए उस घोड़े देप के दे जो धूल मिट्टी उठे رب وا دبحا دب ہاں کہہ دی قسم کھا لے پاک فرما رہے نے راسن بے راسن برابر میں جاواں جا لینا پوے نہ دینا پو تے تے امید آئی جتیا ہی نہیں وہ آخر سا سپاٹ ہوئے والے کام ہی نہیں میری گل نہیں سمجھے حضرت سیدنا گل ناری ایمان دی روشنی دی سیدنا سیدام آزم ابو حنیفر احمد اللہ علیہ جہاں بھی تقلید کر کے جنہ دے پیچھے چل کے لکھان کروڑان ولی بن گئے بنتے ہی رہ گئے بابا فریب جیسے داتا حجوری جیسے خواجہ حجوری جیسے انہوں نے فکا دمل کر کے ولی بن گئے بائی بائی بائی بائی بائی بائی امام ابو اللہ فرحمت سامنے کسے بندے سوال کیتا مولا مینو جنت عطا فرما آپ کم گئے فرما دے لے وے کی پیا کلا تے کا جنت دے جنت دے قابل ہے فرمایا تو اے میں بھی آخنا مولا سانو ما فیچا دے تاکہ دوزخ دے عذاب تو بچ جائیے جنت لین دے ایسا قابل نہیں وہ سجڑا جنہ ان دے ایمان رکھنے میں رب جنت کا سردار بھی انہوں بڑا ہاں توجو نل بول آخر جانتے اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ, تعالی اللہ وسلم نے فرمایا نامدار نے فرمایا ابو حرائل روایت کردے من خاف ادلا جا من ادلا جا بالا گل من دلا اللہ سلا الا سلا تلا ہل جنا آئنامدار نے فرمایا جڑا ڈردا ڈرد سجرے سفر کر دے. سفر کرات کے پداج ٹرتا ہے فرمایا منزل پہ اتر جانا اگے آئنامدار نے فرمایا الا سلا تلا ہلاؤ فرمایا سن لو خبردار رب کا سامان بڑا مہنگا جو رب کا سامان بڑا مہنگا جی رب سونے کا سامان ہزور میں دسایا سلا پلا خبر گنت کی مطلب جنت ربی مہنگی جی؟ ماتر پہ منڈی بیٹھے ہو ٹردہ پھردہ روپیہ دے گیا جنت پکی ہو گئی من انفق فی مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم درحمن کا نم آئی فل جنا اکبر فرماتے ہیں جس نے ایک درہم خرچ کیا حضور کے میلاد میں وہ میرے ساتھ کا جنت میں ہے کہ جنہیں حضرت عمر نے فرمایا میرے نال جنت حضرت عثمان نے فرمایا میرے نال جنت ہے حضرت علی نے فرمایا میرے نال جنت, میرے نال جنت پتہ ہے پتا نہیں کتوں یہ کتاباں گھڑیاں ہے نے کتوں یہ نے نے ہاں جی کوئی حدیث دی روایتی نہیں کوئی من چٹی کتابی جی میں اکبر جنت لب جاتی تے حضرت صدیق کے ایک روپیہ چلا یہ سارا کچھ صدیق کیوں چڑھتا رہا ایک روپیہ ملاد پاک تے حضور دے لا چا حضرت سدھی اکبر ہو چالی ہزار دنار جا مکے کٹھا کیا سارا خرچ کیا مکا حضرت صدیق اکبر نے اولاد اپنی قربان ہے سارا جی کو... روپیے ایک ہی گل بن جانی تو دجے روپیے تو دن کی نہ کو ٹھیک ہے بہلی एक रुपया दे के तूसा क्या क्यों हम कौम ये समझे बेक रुपया मैं दे ये पता नहीं अपने बोझे या किसी ये और दा, भी कोई पता नहीं दे छ जन्नत मेरी सिधी के अकबर नाल पक्की हो गई बस हूं इन्हें ईमान दस ना कदी सोचना दूजा रुपया दे نہ انہیں سوچنا ہے کہ میں کسی پاسو حرام ہے کوئی گناہ ہے بچن جنوں اے پاک ہو جائے کہ میری جنت یار میری گل نہیں سمجھ رہا ایک مول ساحب تقر تقریر پیا ساکھا جن نے میری محفلے چائے جی سارے جنتی جائے جی. میں ساج ہو گئے वेचे एक बाबा बैठा थी तो बाद उठा। वेला मौली खाघड़ा तेन शर्म नहीं आती दहाड़ी कबर न करना की प्या उस आख्या शर्म कर तू क्यों लड़ना मेरे न मैं तेरी महफिले बैठा था तू आपे आखे महफिले जिने आए जे सारे जनती जनती है कर وہ ہوں تو تیرے جنت حرام ہے تو نہیں جنت جا سکنا وہ نا مرادہ تیرے گھر دی گل آئی تو جنت حرام ہے دوسرے کے گھر باہم لٹی رہے ان دا کوئی خیال نہیں یار کی میں گل کرنا میں فیل بیٹھا بندہ مول صاحب تقریر کر کے راہ وچ راہلی صاحب ہوا بھی نہیں تقریر کر کے جا رہا سر ہزار روپیہ پتہ نہیں کوڑ تھی باہر نکلیا ڈاکی صاحب کلوئی کرا تیری مبارک محفل دس بیٹھے رہے سان بھی خدمت کا موقع جن سارے کنج کے لا گیا ہوں یہاں نس مول ساحب نوچی مولوی جی یہ جنت جان گے کوئی نہ इना बखश्श होनी है कि कोई ना हूं उन्हें आखना तो हम सुनो ये आखी पार सा कबर सपुए होगी असा कुछ सप्पा ठुवे वाले काम किए हम हदी सिर सुनो मेरे मालिक हा लोग मैनु आर आया حدیس کے الفاظ پڑھن لگا الخدری رضی اللہ تعالیٰ کالا کارا جنبی صلی اللہ تعالی وسلم دک رہا ملا تل موت پن لمیا پیال قبرے لمیا پیال قبرے یو من تک لما پی کھولو ربتے ان بین تل وے ترابے ملو کال لہول قبرو مرحبا لب على زہری الیا لی کا سول مسر وی لو بابن الل ج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصابعہی فادخل بعدها في جوف بعد فقال ويقيد له سبعن دنين الله ان واحده من ها ينفق في الرد ما ان بشيء ما بقيت الدنيا فهل حسله ويختش يق سرکار کا فرمان حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماند نبی پاک سل تعالیٰ علیہ وسلم نماز واسطے تشریف لے آئے فر وی اسلے کہڑے سن سحب کرام صاحب کرام نیچیا کھل خل کھلا کے ہس رہے سن کھلا خل کے ہس رہے سن آکدار نے فرمایا اما انکم لو اکثر تم وکراہ دل خبردار جی تسا لزت بلا دلی موت دا ذکر کر دے تو سو یہ فرست نہیں سی رہی دی ہرس کی فرست نہیں سی رہی تم امبا اراخر ذکر موت دا, دا ذکر جڑیاں لزتان بھلا دلی موت جی ذکر زیادہ کرو یہ یاد زیادہ کرو آکامدار نے یہ صاحب گل کی تھی، توجہ فرما پھر مدنی سرکل اتنے ترا تشری کر جاوا برا بول چا سبحان اللہ سدکے جاوا مدینہ دے تاجدار نے صاحب کرام جیسے نیک آشکا تاکا کل خل کلا کے ویخیا کل خل کھل کھلا کے ویکھیا ویخیا ہستا ویخیا برداشت نہیں فرما حضور بولتا نہیں وہ سنگیا افسوس میں برائییاں ویگ کے کھڑ جنتی نہیں ہر سل برائیاں کردی کروگ نے کیا میں پچھنا وا کیا رب بے پاک محبوب نے صحابہ جنتی نہیں سو جنہوں ہبی خدا جنت کی بشارت زبان سالت نہ کالا ہو جانا دل سخت ہو جانے موت ڈل جانی ہو بھول جانا وہ جنہ گم دل چنا موت یاد رنگ موت یاد ری مہدو سامنے فرمایا او میرے یار یاد کرتے جی لزتانو بلا چڈی ہے چیتے فرلتا دن رہے ہزے سارے ملے اڑ جانے نے جب چٹ موت قبر تصور کر کے دیکھ قسم خدا کی کر کے اللہ لو سڑکے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی صاحب تو منا کر کھل خل کھلا کے نا سیا جگیا وہ سڑکے جاوا حبیبے خدا توف دین معلوم ہوا جڑا پاک محبوب دتی ہے خوف ہی رکھنا ہوئے گا توجہ بول سبحان اللہ تا کر کے سڈا سخی سلطان بہو فرمانا فرمانا اسنا سی میرے پاک نبی سرکار دلا میں گل سنا پھر شیر سنانا دو پائی سن صاحب ہے کرام کا دور سی زمانہ رسالت تو بعد والا دور دو پرانے ایک دا نام ربیع بن حراش ایک دا نام ربیع بن ربیریش دونو پرانے اللہ تعالی دے خوف دی وجہ دے نال کسم کھائیاں ہوئی سن سانو دنیا تے جنہ چیر پتا نہ لگا کہ سانو رب بخش چھوڑیا چر ہسنا نہیں ساری زندگی ہسے نہیں دونوں پرا ہوں جب ایک برا وسال ہوئے پٹے لاستے پایا ہسیا ہس کے پیا ہوں کسی نے خبر نہیں سی ناج کیالا پوچھا گیا یار آئے خیر سی اج نوی گل وی موت دے پٹے پہ ہسیا ہو پھر سون گیا ہو دفیا اراوا نے قسم کھا دی سی جنہ چر سنوں اپنے بخشی چن خبر نہیں ہونی اصا چر ہسنا نہیں میرا پھر مرن تو بعد خبر ہو گئی ہے یار نے بخش چھوڑیا وے اپنا اے خبر مینو دیا وے مجھے دن خبر تو پتا دستے اٹھ کے بیٹھا وے کہ اللہ میں بخشیا گیا جی میں پیار سنا جے اس گ خبر عائشہ پہنچائی گئی کہ ایک امتی رسول ہے کریم کا پٹے تنس پے موت دے پھٹے کے پٹے تنسیا وے آپ نے فرمایا میں اپنے نبی تو سنیا سی میری امت کے کئی بندے مرن تو بعد ہنس گئے کتنے رہس دی گل وہ حسن جڑا مرنے تو بعد ہے دی گل سلطان بہو فرما ہے فرما ہے حسن دے کے او تروں پڑھنا سکس بول سب لا ہوں میں پوچھنا وا ادھر ولی کی گل اج دے بریلوی بھی آپ یہ برل بھی جڑا کھوا پھر دونوں ولی والا آخ شیعہ آپ علی والا آخر دونوں مونگ پھلی والا آخنا کوئی علی والے نہیں کوئی ولی والے نہیں علی والے او ہوں چکلیا بہن درمٹ اندر مذہب ملدے کیا علی بے گرب سن علی گرو سن قسم خدا نہ کسی بغیرب کا اے ولی والے بندے ہیں جڑا بکواس پیا کر کرتا آ کے قبر چور آخ گے پرا ہو جاؤ فرش دے تو میرا چڑھ گیو تو میرا یہ آخو ہے جی بی آخ دے اوے تینوں ماسا ماسا تو پی نہیں پیر باہور ہے کہ نہیں ذرا بولو چر سب ہے بلی کے نہیں میں خیر اتھے گل سمجھا بریلوی مذہب لگی. مذہب ہے آلہ حضرت بھی سننی بہار شریعت شروع پہ دوسرے تیسرے آلہ حضرت دیا مہرا ویخو اتنے کدی آپ نے اپنے, اپنے نال مذہب بریلوی نہیں لکھیا آپ مہر تنفی قادری مذہب ہے جڑا آپ مذہب بریلوی بنا پھر مگر یہ آلہ حضرت نال کوئی نسبت نہیں آلہ حضرت قسم خدا دی کڑکیاں ہے آلہ حضرت کی آنکھوں سرا پی نی ہے سن میں کسم خدا دی میں آلہ حضرت دا بڑا گہرے جلاب نظر نال مطالعہ کیتا ہو جانبداری کرنے والا بندہ نہیں میں حق نم کے پھر بندے منا وا مان پہلے حق نو نا وا بعد بندے ویخنا وا میں بندے ویخ کے حق منگا اے نہیں بندہ وے فلانا جو آخر پہ نہ حق ویخ کے پھر بندے مننا وہ سنگیا کسم خدا دی کر کے آؤ جمنا نے گل کر لگا آلہ حضرت بریلوی دم ایک لکب چنیا وہ شاہ میری سالت شاہ شان رسالت کا رسالت چوکیدار چھوٹا لے کے پہرا دتا جی آلہ حضرت نے قسم خدا دی کر کے نہ آلہ حضرت نے پاک نبی سرکار دی شان مبارک بھی جتنی گل آ گئی ہے آلہ حضرت نے جو بیان کر چڑیا وہ صدیوں او نہیں مل سکتا پر بدبخت برادری ہے صرف انہوں تو مستفا جان رحمت پہ خور سلام سر لگے شیر دے پیسہ باقی سب دفن ایک ہزار کتاب اس مرد حق لکھیے ایک کتاب اس لکھی دولت اس نے پھر ہاشیا چڑھایا امباؤل ہائی امباؤل ہائی اربی درد ہائے ہائے غیب مستفا کوئی ان سوال دنیا نہیں آیا ہونا جا جواب ایک نہیں پنج پانچ سات سات دس دس آلہ حضرت نہ دے ہوا جڑا لاجواب میں جب پڑھیا نہ گیچ کتاب ان کی کھول کے پڑھی میں کہو جنیا تو پاس بان شان سالت ہے جا تیرا دشمن ہے وہ رسول دشان دا دشمن میں کسمیا پیا جو ہے رب وحدہ حولا شریق نہ صرف اپنی شان پردے چ رکھتا کا بندیا پردے ہاں اسلا حضرت تو ایک پردہ رکھا ہے لیکن اصل وہ شان رسالت دا ایک چوکیدار ہے محافظ ہوں جیڑا ویکھے گا آلہ حضرت نا بھائی آے گا میں کیوں مننا منا مننا اے یہ جن ویخنا نہ وہ شان کے بھی پہ بیان کرتا ہے میں مثال دینا نہ وہ گل سنو مثال سے مسلے سمجھا مثال پہ دینا جدو نائی نا گھ لے کے اگلا نائی نو ویخ کے جی نائی وی تے پھر نہیں چومے گا आ, जल्या ये रब वादा इसे तरह बंदे भेज़दा क्यों बंदू पता है साय, साय, साय, साय, साय, बंदे नु मनना मनना मेरे अगे सारे जो पैण मेरे बंदे ते पता लगे हां करके ओ इसे तरह समे जो गंढा देंदा बंदे جا بندے ویکھے گا وہ بندگی تو جاوے گا جا ویکھے گا نا پیغام لے کے آیا کھڑا بندہ بن جائے گا بندہ بن جائے گا یار گل ویکھے گا توجہ نہیں فرمائی کر کے کون لے کے آیا گل یہ ویکھیا کر گل کھی پیا کرتا بس ہوں آ ل آدلت سرکار آپ کی فرما نے اپنے آپ فرما نے فرمے نے شب نیند میں سونا تجھے دن لہ میں کون تجھے اس مرد دی رات او دی یاد تو سوا نہیں گزری دن ہر وقت اللہ رسول گزرتا کلو قلوبہم واجلہ نیکیاں کر کے جو ڈرتے ہیں اپنی نیکی نمجے نے کی پہ نے شب خواب میں نا تجھے دن لاب میں کھونا تجھے شرمے نبی خوف خدا یہ بھی نہیں वहमद रहा रात नींद है ना खुदा दा खौ। खौ। आए, आए, आए, आए। यार तै तक ना बरेलवी अखवावर तो इनी गल अपने बारे मैं नहीं सुनी कि खाखर हो वन क्यों जी कदी तो सुनी کہ یہ آخیا ہو گئے یار ساری زندگی غفلت گفلت گزر گئی گناہ گنا گزر گئی برباد ہو گیا خوف خدا ساڈے چ نہیں رہا کوئی شرم نبی نہیں رہی یہ آخن گے جسے عاشق لوگ ہیں وہ ایسا سب بخشیا سانوں تو آخر قسمت ساڈی لکی ہو گئی پہ بولنا لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی جیسے <tak> چیشتی ناصر شاہ چشتی اندر کلام اشعار یہ نات خون گلوکار کافی سارے پڑھتے سنتے ہاں تاند لیا تاند لیا جان دیکھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی گمراہی ہر تھانے آئی ہدایت کسی کسی تھان اللہ اکبر و کبھیرا کسمت سا لکی ہو گئی مدنی ہو گئی جی ویشالا حسین کا بابا جنت سا پکی ہو گئی قوم نارا مارے جنت پکی ہو گئی वह ना मुराद दो जन्न सा पक्की हो गई अल्लाहरा मैं पुछो, क्या ईमान मरण है जी कोई हथ खड़ा करके आके मैं ईमान त मरगा अल्लाह का हुक्म तो आखी जाते गल तो कची हो गई ये जरा आप देने ना अल्लाह दे جدو میں کل آواں پکا نہیں آئی آگار نہیں ہوگا یہ وا شمار ہونا کیونکہ ہوں جدو آگ چنشاء اللہ اسی طرح مر دورت تلاک دینا آن تلاک دن شا لزیز تلاک نہیں ہونی <تصفيق> خدا دحبوبے <دے بندیا> خدا سرکار دے صحابی حدرت عثمان بن مغون سناو گل حدیث نہ ہوا ہی پھر آ حضرت عثمان بن مزون رضی اللہ تالا لو مدی شریف دے اندر سب تو پہلا صحابی ہے جڑا مکے آسلمان اتے آن کے فوتوں نے وصال فرمایا کول کا شریف دی کنجی ہوں سب اتے آئے نے انتقال ہو گیا وے ایک بی, بی مائی آئی جس میں تر ویک کے آخ دیے ہنی ان لکل جنا مبارک ہوگی جنت جنت مبارک ہو ہوی رب دے پاک محبوب نال کھڑے نے جلال چاہے آپ فرما نے میں اللہ کا رسول ہوں ماں ادری ماں یوفالوبی مینو پتہ نہیں میرے نال کی ہونا تارے کھے پہ آخنی ہوں اتے امام بولے نے وہ فرما نے یہ تو نہیں ہو سکتا رب سونے دے حبیب نو پتہ نہ ہو کی اولا لال کی ہو جو اللہ دا قرآن صاف آ گیا اسا آسا ربك امتی دے بارے دے نہیں پھر حضور نے اتنے گل کیوں کی تھی امام اہل سنت بریلو الحج دے اندر پھر اور امام تو لکھے کہ اپنی کیتی کی تو سابق فرمایا ہو کہ اس عمارت دا, دا, دا مطلب نہیں کہ میں نہیں جانتا اس عمارت دا مطلب محل اس بوبی چپ کرانا سی اگوں تو تنقید کرنا سی کہ خبردار کسی دنتی ہونے فیصلہ نہ دیا جو جنہ چر محمد رسوم اللہ تو نہ سنو رسول پانی مبارک جنرت میں جنہیں چر خبر نہ دے تو میری بار گاہ چلو بول پئی میں چپ کلاوا میں بولا میں مڑ گل صرف محبوب نے فیصلہ تو منتظر رہو میری خبر کا انتظار کرو میری گل کا انتظار کرو تسان اپنے آپ جلتی کسے نہ آخو میں آکا ابو بکر فل جنا فل جنا عثمان فل جنا سل جلا جنا زبر شباب میں خبر دونوں چلتی دا فیصلہ دو تصا اپنے آپ ہی ہووے صحابی دروی ہووے پڑ تے نبی تے سنن تو بغیر گل چا کرے جنتی ہوگی نبی برداشت نہ کرن تو کر دے میں پوچھنا تیرے کو نبی کی خبر آ گئی ہے کہ آخیا تو مرے گا ایمان تے تے پھر تیری جنت بھی پکی ہے ہوئی دسو کہڑی حدیث آیا ساڈے بارے کہ ایسا ایمان تے مرنا تے سا جنت پکی ہے کڈو حدیث کتے آیا ہے کر کے حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ تو پوچھا گیا حضور پکا جنتی کیوں آکھی ہے آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کو یا جس کو نبی کہے جنتی کوئی علم دیا گلان نے سجنا علم دیا گلا پہ کرنا اے کوئی بکا نہیں ہاوا نہیں کھول رہا ہے دل ایمان روشن ہو رہا ہے ہاں میں لین نہیں آیا بیٹھا میں دین آیا بیٹھا ان شاء اللہ لے کے اٹھے گا بڑا کچھ لے کے اٹھے گا ہوں سجنا محبوبے دعلم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ دا کھل کھلا کے بھی برداشت سرکار نے خبردار جی نو یاد رکھو گے تے بھول جاؤ گے تے موت یاد رکھو ٹھیک ہے اللہ دا ولی پیر باہو فرمند ہے اتنے ماسے دے تولے دے حساب ہونے نہیں جڑے بےلی نے ایک ہی دے آخر اتے سرکار نے آنا किमें शेर जोड़िया मन शेर नहीं आऊंगा यार हाच कबर देखा आवे आखे मेरा छोड़ो फर्ज तो भराव भाव आप सावण दौ आराम ना कि हा कबर जाने नबी जाने एक होर जोड़ी फिर दा है। कबर जाने नबी जाने ہوں یہ دو مطلب نے ایک مطلب یہ کہ اصا وی محنت کرنی ہے جی ہزور ڈرنا کبر یہ گل ہے بار حق دوسرا کیسا پے کام کرنے نے ہزور دریت دیا دجیاں آنیا مسلا قبر والا نبی جانے قبر جانے میں آخیا کیوں سونا توں ہی جان توجو نہیں فرمائی جی بس بختی یار عجیب سوار ہوئی کھڑی ہوں سن ہائے ایسا کچھ کام کیتے سرکار کی فرمان کبرے یو من الا تک اگیا کا نامدار نے نو فرمایا قبر تے کوئی دن آ کوئی دن بھی آبر روزانہ بولتی قبر روزانہ بول دی تھی دے پر رب سنے جنہاں سن نے کن دن سننے والے وہ سن دیں ہبھی بے خدا نے فرمایا قبر آخری کی آخری آنا بے تل گربت میں مسافری دا گھر ل وحشت دا گھر ایتھے کوئی تینو ایتھے قبر دے اندر کوئی تیرا دل بہلاو والا نہیں گا انا بیت وہدت میں تنہائی دا گھر ایتھے اتنے کلہ گا انا بیت تراب میں مٹی دا گھر انا بیت بہت دودھ میں دا گھر ہوں دا گھر ایتھے اتے تے سے دا گھر انا بیت بہت دودھ میں کیڑیاں دا گھر رہوں ایک قبر حضور نے فرمایا روزانہ پکار دی ہر بندے دی قبر جتھے جتھے جتوں جتھے میں سجنا ہوں کسے قبر آئی پکار دی یا بھی پی آخ بندے پہ میں غربت دا گھر رہوں میں وحشت دا گھر رہوں میں تنہائی دا گھر رہوں میں جناب آنا بہتر آ مٹی دا گھر رہا اتنے تینوں پھلے پلنگ نہیں چھا دے اتے تینوں بن ساؤن دین گے اب تک میں گھر اینبی میں کیڑے دا گھر, ما کیڑے ما دا گھر میرے آقا نامدار نے اگے فرمایا میں کال حل قبر مرحال آقا نامدار نے فرمایا جب مومن, مومن کامل مومن کامل تشریح شیخ ابد الحق فارسی دی شرح سامنے پی اے او امام ہمیں مدارج مبت شریف نبی پاک دی سیرت دی کتاب جب دی لکھیے دے اندر سو بارہ حبیب خدا دی دید ہوئی ہے مرشدی توجہ نال بول سبحان اللہ وہ امام فرمانے میں ترجمہ اپنی طرف نہیں کر سکتا ہاں نمتحد نہیں اپنے امام کے پیچھے چلنے والے ہاں اسا جدید مذہب نہیں بنا اصا پرانے دے پیچھے چلے بس جدید دے پیچھے چلے یا جدید بڑھایا تے تھڈو کھا پی لانتی بن کے مرانا ترجمہ کر رہے درگور در گور کردہ می بندے مومن رب کیونکہ آل مومن حدیث, حدیث, حدیث آل آل کمال دے کامل مومن جہ رب دی فرما برداری کرنے والا شریت دلنے والا جدو قبر جاندے تو قبر ان کی آخ دیے مرحبا خوش آمدے خوش آمدے و احلا گھر نو آیا گھر نو آیا ہے بولو بولو اللہ قبر پہ آخری مرحبا خوش آمدے و اہلا گھر آیا ڈرنا مطلب مسافری چو نکل آیا ہوں گھر رہی آ میں تیرے گھر تیرے گھر چ پہنچا پھر اگلے لفظ کی بولتی اما انتا ہب یمشی الا گاہری الیا تدیا زمین مینو سب نالو بہت محبوب س میں تیرنا پیار کرتی تے ٹردا سا ہے تھلے محبت رضا بریلوی جیسا مرد مومن موتی جدو روئے زمین اتنے ٹردا ہو تو اس ویلے بھی انہوں دی قبر انہیں دی. آ شکت دیوانی ہوتی تے محبت کر رہی ہوں تے ہے محبت کر رہی ہوں پھر کی آخری پیدا بلی تو میں نو تیرے مجھے حکومت دتی ہے اج میرے کو آیا میں ہون تو تیکھی میں تیرے نال کی کرنی آس ترا سنی بےکا ویے گا میں تیرے کی کرنی ہوں کالا سا لہو مدابتا حدے نگاہ تک قبر کشادہ ہو کھل جی جنت کا دروازہ کھل جانا دو فن ابدل فاجرو یہ ہوں ترجمہ پہ کرنا شاق صاحب کا بچوں دفن کردہ میشوت بندہ فاسق یا کافر جدو بدکار بندہ برا بندہ شریت چلن والا بندہ شریت ن چو والا بندہ یا کافر یہ دو نہ دوائی جان پھر قبر کی آخری ہے لا مرحبا کوئی خوش آمدے نہیں ولا آ کوئی گھر نہیں آیا ہے امان کن تو اب گا مئیم شیلا تمینا سا مینو تیرے نال بڑی نفرت سن بڑا بہت سا سجڑوں گل کر لگا سدکے جاؤ رب میں پاک محبوب کے فرمان دی روشنیت ادار کرنا ہن جی محبوب خدا نے دسیا قبر مومن فرما بردار ہوئے وہ محبت کر دی مومن گناہدار ہوے یا کافر ہومن نہیں کافرے یا مومن نال قبر نفرت رکھ دی ہے خبر نفرت کھانی سجنا اور قبر بے اکلو بے شعور ہوئے، مٹیوں، بے شعور جنوب سمجھنا ہے وہ اشور رکھی کلی ہے شعور رکھی کلی ہو بند کی کڑی ہے آ بندہ ایسا میں دلال محبت کروں آ بندہ ایسا ہے بدکار ای برا یا کافر میں دلال نفرت رکھا ویان بے شورج سمجھنے ہوں وہ ونڈ کرے محبت والی تھان بھی نفرت والی تھان بھی وی افسوس افسوس اب شعور والے پہلور دو مت ہی اب سکی ہے سانو حیا نہیں نہ برے نال نفرت نہ کافر نفرت الٹا نیک نفرت ہوئی کھڑی جنوب سکولی طبقہ نیک ویخ نفرت رکھنے رکھنے میں کسی نے دین دین کی شکل ویخ لین شریف بندہ ویخ لین ہاں یہ جی مرےلا ٹگا ویخ لاؤ الٹا نفرت کافر کنجر میں ویخر و شک اے مومن کی نے تو مٹی پوچھیے گزرے نے دے مستفا گلام پیار کر دا دے ندی سیدالفا نفرت رکھ وہ مجھ کٹی چلے پڑھا رہے تاکہ ہم انگریزوں کو دوست بنانا چاہتے اسلام پیار کا مذہب اسلام ہر کسی سے محبت سکھاتا ہے وہ اتریا ہر کسی سے کہاں ہے اتنے آیا کھڑا ہے قبر رب نال محبت کر دی تے برے نال نفرت رکھ دی قبر نفرت رکھ دی ہے تو مومن نہ رکھے یہ کتوں دا سبق کدی بیٹھا ہے اسلام ہر کسی سے محبت کا سبق پڑھاتا ہے یہ جا سر سور تھی جس کو کہتے ہو جو رسول کریم کو ویشی کہتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحشی کہتا ہے ہاں اس کی تفسیر کھولو تفسیر میں لکھتا ہے وہ تہذیب کا ابتدائی دور تھا محمد نے ابھی تہذیب نہیں سیکھی تھی پوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحشی بابا کہتا ہے ہاں اور لکھ لانچ اسکولوں کے کالج یونیورسٹیاں پیو بنا کھڑے اے قوم دا پیو ہے راہبر ہے तरक्की देने वाला है और संगिया इस कौम अपने दीन दी गैरत ना हो अपने रसूल दी गैरत ना हो बजुर्ग मनी खड़े ने जरा साडे नबीन खाऊके तफसील खोलो जे ना हो मेरी दबाल कट ल हां लंबाए ना मखावा फिर आकर لنت ہی آخر سی میں سکل اس واسطے کھولے نے تاکہ مسلمان اگریزوں کے دوست بن جائے کیا بن جائے کبر دوست نہیں گناگار درگڑا بھی بٹ دی گناگار تیرے نفرت میرے رب کا نام فرمانس ہے جڑا فرما بردار ہے محبت بھی کردی کمبر قبر ونڈ کی تو مسلمان نکرے توجہ تردس ہے تو مینو بڑا ہی پیسہ لگا پھر حضور نے فرمایا قبر اکھ دیئے تو ہن میں تک نامدار نے بے انگلا مبارک نال اشارہ فرمایا بادہ باد بعد انگلیاں باد فرمایا ان کیفیت بنا چڑ دیے پھر آئی دہ سگوں نہ تنی نا سترہ مقرر ہو نے لو اواہ تمہا جن فکو فلر اگر ایک سپ روئے زمین دے فوک چمارے ما باقی دنیا ما امبت شیا ما باقیاتی دنیا روئے زمین کوئی سبزہ نہیں اگے گا جنہ چر دنیا رہنی ہے سگیا محبوبے خدا تے بدکار تے کافر دو ماں دے بارے خبر پر دن انج دے سب در سپ مقرر ہو ستر ہوتے نہیں سحبوبے خدا فرما نے دستے ہتا یفدا بے ہیلال حساب پھر حساب قیامت پہنچ جانا حساب پہنچ جانا رب دا پاک محبوب ستر سپ دسے ساڈے مکر آخر سا والے کام کیے سانو کھنا کچھ حضور نے آخنا بس رین دس سخی سلطان بہو بول سو راجی جیندیاں بول سب اللہ سلطان فرماندہ جی جا سار جڑے مقرر شدیر شاہ ورگے اندیاں گلیں کرتے پھر ہوئے جو جیندے مرے دل جی جا لار سا رمویا پتا جانے جو مرد آیا خبر خرچ ملی درد ایک چھوڑا ماں باو جڑا بچہ یا تی قرآن کے مطابق بول محبوب نے فرمایا نا موم اب دے موم میں جب دستیا کی مطلب موم اللہ حدیث قرآن بول محبوب نے فرمایا نا عبد مومن موم جب دفنے کی مطلب مومن مطیع جب دفن ہوتا ہے تو قبر آئی مرح बहु बहु वाह नसीबो जड़ा फिर हयाती आखदा की मतलब जो मरदा कबरा देना पानी उबनी खर्च लुणी दिछो लै जावेगा वरना अगो पेके नहीं बैठे सोरे को अगो جنا انتظام کر کے رکھا ہونا ہے एक جی پیا ہاں اسے کوئی شاہ نہیں ہوں، ایک بچوڑا ماں پیو دار دیکر چاپ قبر داس گیا دوجا آپ قبر دن وہ جاسی اچھی مر جائے موت دیا دو قسم نے ایک موت ازرائیل آوے جان آڈ کے لے جان حضرت سید نا ازرائیل علیہ تسلیم آئی دوسری موت اپنے نفس نو آپ ہی مار دینا دی شریعت دی چھری دینا یہ آدھے اندنے اختیاری موت اور پیر باہو آندا زندہ اپنے آپ لو مار جائے بلال ہبشی واگو پیر مہرلی واگو پیر بہو واگو جڑا اپنیا خاشوں یہ اتنے پیروں تھلے رول کے